حضراتِ کی رامی بہترم بزرگوں عزیز بھائیوں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی خواہ انفرادی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے کاروبار کر رہا ہے یا وہ انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے تمام زندگی کی اصلاح اور زندگی کے سارے شعبوں میں امن سکون راحت اور اطمینان اس کو صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ حضل جلال کے ساتھ اپنا تعلق رکھے اللہ تعالی کے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس کے فرامین کے مطابق اپنی ساری زندگی کو استوار کرے تو وہ شخص بڑے امن میں سکون میں راحت میں دنیا میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ حضل جلال کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے سلامتی کے ساتھ اس کو آوازیں دی جائیں گے اور جو شخص زندگی میں اپنا تعلق اللہ حضل جلال کے ساتھ نہیں رکھتا اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا تو وہ شخص سمجھے یا نہ سمجھے لیکن جسمانی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکتا ہے اللہ حضل جلال کی اطاعت اور فرما برداری کا اثر اس کی طبیعت اور مزاج سے لے کر اس کی زندگی کے سارے شعبوں پہ پڑتا ہے اور اللہ حضر جلال کی معصیت اور نافرمانی کا اثر صرف اس کے اپنے جسم اور ذات کے اوپر ہی نہیں پڑتا اس کی انفرادی زندگی ہی برباد نہیں ہوتی بلکہ اس کی اجتماعی زندگی بھی اللہ حضر جلال کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے اور آخرت تو اس کی برباد ہوتی ہی ہے میرے بھائیو اگر جسم کو اس کی مطلوب غذا ملتی رہے تو جسم کی صحت اور سلامتی باقی رہتی ہے اور اگر جسم کو اس کی مطلوب غذا نہ ملے تو پھر صحت کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے اللہ حضر نے انسانوں کو پیدا کیا انسانوں کو آباد کیا ایک زندگی کا طریقہ اور طرز اللہ حضر نے چلائی اگر اس کے اندر ہم اللہ حضر جلال کے فرامین کو فراموش کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہماری رات سکون سے گزرے دن امن اور سلامتی کے ساتھ گزرے اور ہماری کوئی پکڑ اور باد پرس نہ ہو تو بھائیو یہ ان لوگوں کا ذہن تو ہو سکتا ہے جو اللہ حضر جلال کے وجود کو ہی نہ مانتے ہوں لیکن مسلمان آدمی مومن آدمی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اس کے بعد اللہ حضر کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا جواب دینا ہے حساب دینا ہے اس کا یہ ذہن نہیں ہو سکتا اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ حضول جلال کے سامنے پیش ہو اللہ کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا سمت وفا کلو نفسما کسبت وہ لا <يُدْلَمُون> تو پھر ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا اس کو بدلا دیا جائے گا وہم لا مون <يُدْلَمُون> اور اللہ حضر الجلال کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی میرے بھائیو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کے اندر یہ معاشرہ مبتلا ہے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اگر ہم بچے رہتے ہیں تو یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کی بات پرس نہیں ہوگی آپ کیا ان آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں اللہ حضر جلال فرماتے ہیں فَمَنْ عمل مس کالا ذرا تن خیرا ومیامل مس کالا ذرا تن شرح کہ جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے ہوگی اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا گناہ کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے ہوگا یہ ہمیں غلط فہمیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں بلکہ یہ ہمارا نظریہ کہ ہم نے اپنے ہی ذہن سے گناہوں کی بھی تقسیم کر لی اور نیکیوں کی بھی تقسیم کر لے کئی گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت بڑے بڑے گناہ سمجھتی ہے اور ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موبقات اور محلکات میں شمار کرتے ہیں کہ یہ گناہ تو ہلاک کر دینے والے ہیں بلکہ ایسے ایسے گناہ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ہی کہ ایسے گناہ جو انسان کے دین کو مونڈ کر رکھ دیتے ہیں آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلقی شاید ہم تو اس کو آپ گناہ نہیں سمجھتے آپس میں قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑ دینا آپس کے تعلقات کو خراب کر دینا بائیکاٹ کر دینا شاید ہم کو یاد ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور, اور اگر سمجھتے ہیں تو چھوٹا سا گناہ اس کو سمجھتے ہوں گے جو خود بخود ہی معاف ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لا تحلق لاتار کہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو انسان کے ایمان کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے بھائیو اس لیے اللہ سے ڈریں گناہوں سے بچیں گناہ کا سب سے پہلا اثر اور سب سے برا اثر انسان کی اپنی طبیعت جسم اور صحت کے اوپر پڑتا ہے اور شاید اس کی سمجھ ہمارے عام بھائیوں کو نہ آ سکے آپ اچھی طرح غور سے اس بات کو سن لیں کہ انسان کی جسمانی صحت صرف خوراک سے ہی بہتر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے جو راحت اور دلی اطمینان اور سکون چاہیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے انسانی غذا کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص غذا تو اچھی کھاتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے ہر وقت وہ اٹینشن میں رہتا ہے تو کیا یہ اکیلی خوراک اس کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے بھائیو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ذہنی پریشانی وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی کئی گناہ تو ویسے بھی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی صحت جسمانی طور پر بھی برباد ہوتی ہے شراب ہے یہ انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شریعت نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے جس کا کھانا اور پینا حرام ہے اس کے کھانے اور پینے سے جسم کی صحت پر مزیر اثرات مرتب ہوتے ہیں شراب ہے خنزیر ہے اور باقی بھی جتنی چیزیں جن کو اللہ حضر نے حرام قرار دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اگر آپ ان کو استعمال کریں گے نا تو جسمانی طور پر بھی آپ کی صحت برباد ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکیم ایک ڈاکٹر نے پوچھا کہ جی میں شراب استعمال کر لیا کروں بطور دوائی اور علاج بطور دوائی میں شراب استعمال کروا سکتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ داؤن یہ بیماری ہے یہ کن کی مقدس زبان سے نکلا جو اللہ حضر جلال کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی نا اگر دنیا کے سارے حکیم اور ڈاکٹر اکٹھے ہو کر کہیں کہ شراب فلاں بیماری کی دوا اور اس کی شفا ہے تو بھائیو وہ سارے کے سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں ان کی بات خلاف حقیقت ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا والا کن دا کہ یہ شراب یہ بیماری ہے یہ علاج نہیں ہے اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے بھائیو اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ حضر جلال کی حرام کردہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے لیکن ایسے گناہ جو ممکن ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ میری صحت کو خراب کریں گے لیکن اس کے اندر ایسی بزدلی پیدا کرتے ہیں ذہنی طور پر اس کے سکون کو اس طرح برباد کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اس آدمی کو نیند نہیں آ سکتی بھائیوں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا انسان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا انسان ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ اگر میرا یہ جھوٹ پکڑا گیا تو پھر کیا بنے جھوٹ وہ بول لیتا ہے وعدہ خلافی کر لیتا ہے لیکن خوف زدہ رہے گا ہر مجلس میں کہ کہیں میرے جھوٹ کا راز نہ کھل جائے فلاں جگہ پہ چھپ کر جو میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو اب یہ جو خوف ہے اس کے ذہن میں یہ اس کی صحت کو اتنا مذر ہوتا ہے اتنا مزر ہوتا ہے کہ خوراک سے اس کی صحت نہیں بن سکتی اور یہ نشانی اللہ حضر جلال نے کن کی بتلائی ہے منافقین کی منافقین کی نشانیں اب ان کی زبانیں تو اور تھیں نا لیکن عمل چونکہ اور تھے دل کچھ اور تھا مسلمانوں کے سامنے عمل اور تھا تنہائی میں اور اپنے ساتھیوں میں عمل اور تھا اب ان کو خوف ہی رہتا ہر وقت کیا خوف رہتا وہ سمجھتے کہ جو بھی آیت نازل ہوگی نا وہ ہمارے راز فاش کرے گی جو بھی اللہ کا فرمان نازل ہوگا اس میں ہماری کرطورتوں کا ذکر ہوگا اللہ حضر جلال فرماتے ہیں و رَأَيْتَهُمْ تم توڑ وَإِن يَقُولُوا جسام لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ کا يَحْسَبُونَ كُلَّ مسند عَلَيْهِمْ کہ اگر آپ جسمانی طور پر منافقوں کو دیکھیں تو زبانی طور پر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے اتنے خوف زدہ رہتے ہیں یہ سب نا کلا ان کا خیال ہوتا ہے کہ جدر سے بھی کوئی آواز اٹھے گی یہ ہمارے ہی خلاف ہوگی ادھر سے آواز نکلے تو شاید ہمارا راز فاش ہو جائے کہ فلان جگہ پہ تو ہم نے جھوٹ بولا تھا ادھر سے کوئی آواز نکلے تو ہمارا راز فاش ہو جائے کہ ہم زبان سے تو کہتے تھے ان کا رسول اللہ لیکن علیحدہ بیٹھ کر آپ کے خلاف ساشیں تیار کیا کرتے تھے کوئی آیت نازل ہو جائے گی اس میں ہماری ساری کی ساری کارکردگی اللہ حضر جلال لوگوں کے سامنے اوپن کر دیں گے ہر وقت اس خوف کے اندر مبتلا رہتے تھے اللہ حضر جلال فرماتے ہیں فخ در ہم حلہ اللہ وہی آپ کے دشمن ہے ان سے بچ کر رہو اللہ حضر جلال ان کو ہلاک کر دے تباہو برباد کر دے انا یو فکون یہ لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہیں کہاں پھر رہے ہیں تو بھائیو گناہ کا جو اثر ہوتا ہے نا آدمی کے اندر بزدلی پیدا کر دیتا ہے آدمی کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے وہ آدمی مجلس کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے جت کے ساتھ اور پوری قوت اور جسارت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے اس کو یہی خوف رہتا ہے کہ کوئی اٹھ کر کہے گا جی آپ کی اپنی کرتوت کیا ہے اور آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں سردار بنے پھرتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو موزے سمجھتے ہیں اور آپ کی حالت کیا ہے بھائیوں گناہ کا اثر انسان کی جسمانی اور انفراتی زندگی پہ بہت برا پڑتا ہے اس سے برا اور کیا اثر ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آدمی کو اگر گناہ کی وجہ سے پریشانی نہ ہو نا آدمی کو اگر گناہ کی وجہ سے پریشانی نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی ہم تو سارا کچھ ہی کر لیتے ہیں لیکن ہمارا نا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے اور نہ ہماری روح کو خوش ہوتا ہے بڑے سکون سے سوتے ہیں اور بڑی راحت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس آدمی کو اس ہمارے بھائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ختم ہوگی اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے کیوں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک دفعہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا پختہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں وہ نکلتے ہی نہیں اتنا کامل ایمان ہوتا ہے ہمارا صرف لا لائر اللہ پڑھنے سے کہ اس کے بعد ہم کچھ بھی کر لیں کیسی زندگی ہو اور کیسی ہمارا یہ بول ہو کیسی ہماری طرز ہو جو چاہیں ہم کر لیں ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی اور یہ آپ سارے بھائی اچھی طرح اس کو یاد کریں آج. آپ نے فرمایا اذا سررت کا ہسانا اذا سررت کا ہسانا تک و سعت کا سیاح کہ جب نیکی آپ کو اچھی لگے اگر آپ نیک کام کرتے ہیں نا اچھا کام کرتے ہیں تو خوشی ہی محسوس ہو آپ نیکی کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں وسعت کا صحیح اتک اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے برائی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو بری لگے آپ پریشان ہو جائیں یہ کیا ہے یہ ایمان ہے یہ نیکی ہے نیکی اور ایمان کیا ہے کہ نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور گناہ سامنے آئے یا گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو ساتھ کا یہ آپ کو برا لگے یہ نیکی اور ایمان ہے بھائیو جھوٹ بولیں اور جھوٹ اچھا لگے تو یہ تو الٹا کام ہو گیا نا وعدہ خلافی کریں اور یہ دل میں ضمیر ہی نہ ہو اپنے اندر کا یہ ضمیر ہی نہ ہو کہ میں تو ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں منافقوں والا ایک گناہ کر رہا ہوں نفاق کی علامت ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے دل میں کوئی حساس ہی پیدا نہیں ہوتا نماز کو چھوڑنے کا بہت بڑا جرم کر رہا ہے لیکن یہ چیز اس کو بری نہیں لگتی جھوٹ بولا اس نے काम کام کیا किया کیا किया کیا لیکن دل کو یہ چیز بری نہیں لگی اس نے شراب پی لی اور اس نے برائی کی لیکن اس کے دل کو یہ چیز بری نہیں لگی اس آدمی نے داڑھی مونڈ لی لیکن اس کو برا نہیں لگا داڑی مونڈی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے لیکن اس کے دل کو یہ جرم برا نہیں لگا وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے بھائیو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا نیکی اور برائی کا امتیاز مٹ گیا اور اب جو اس آدمی نے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا تھا اس کا اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی جب گناہ کی اور نیکی کا جو فرق ہے جو امتیاز ہے وہ ختم ہو وہ نیکی کو برائی سمجھ رہا ہے اور برائی کو نیکی سمجھ رہا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بر کیا ہے بر ایمان کیا ہے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نیکی آپ کو اچھی لگے نماز پڑھیں تو خوش ہو جائیں اور اگر کبھی نماز لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جائیں برائی آپ کو بری لگے اس کا طبیعت کے اوپر اثر ہو تو یہ ہے نیکی یہ ہے ایمان اور بھائیو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی گناہوں پہ جری ہو جائے گناہوں پہ جری ہو جائے اتنا جری ہو جائے کہ گناہ کو چھوڑنا اب اس کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ناک سے یہ گناہ کا ارتکاب ایسے ہے جیسے ناک سے مکھی اڑا دائیوں دا آپ کو پتا ہے ایک مومن آدمی گنا سے کتنا ڈرتا ہے اور فاسک اور فاجر آدمی گنا سے کتنا ڈرتا ہے مومن آدمی گناہ سے اتنا ڈرتا ہے چھوٹا گنا ہو یا بڑا گنا ہو کہ جیسے وہ پہاڑ کی اوڑ میں نیچے تھا اور اس کو خوف ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا یہ خوف کوئی چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آدمی یہ پہاڑ کے نیچے ہو اس کو یہ خوف ہو کہ یہ پہاڑ کہیں اس کے اوپر گر پڑے گا مومن آدمی گناہ سے اتنا ڈرتا ہے اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر وہ گناہ کر لے گا تو یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے جس کو عادت پڑ جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی اس کی مثال کیا ہے حدیث میں آیا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور آدمی اس کو اڑا لے اس کی کتنی پرواہ ہوتی ہے کہ مکھھی بیٹھی ہے چہرے پہ ناک پہ اور وہ اس کو اڑا لیتا ہے بس اس کو تو اتنی سی پریشانی ہوتی ہے ایک فاسق اور فاجر کو بھائیو اس کا اندازہ آپ صحابہ کرام کی زندگی سے لگائیں کہ ان کی زندگی میں ایک موقع آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جہاد میں نکلے ہوئے ہیں واپس آ رہے تھے راستے میں پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں اکلونا کون ہماری حفاظت کرے گا وہ یوقونا فجر کی نماز کے لیے کون اٹھائے گا حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جی میں اٹھاؤں آخر وہ بھی تھکے ہوئے تھے سارے ہی سو گئے وہ بھی پہلے گھومتے پھرتے رہے بعد میں وہ بھی سو اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور جدر سے فجر طلوع ہوتی ہے ادھر کو چہرہ تھا کہ چلو روشنی ہوگی پتہ چل جائے گا کہ فجر کی نماز یہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا سب کو اٹھا دوں لیکن سو گئے سورج نکلایا سورج کی حرارت دھوپ کی تپس یہ صحابہ پہ پڑی تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پھر حضرت ابو بکر اٹھے حضرت عمر اٹھے پھر دوسرے صحابہ اٹھے جو اس واقعے سے میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ کیا ہے کہ اب سورج نکل چکا تھا صحابہ کرام نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی اور معذور بھی تھے کہ سوئے رہے تھے ان کو پتہ نہیں چلا اور پھر ان کو یہ بھی تسلی ہونی چاہیے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ابھی جو یہ ابھی تک نماز نہیں پڑھ سکے لیکن ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا نا اتنے پریشان اتنے پریشان صحابہ کرام کہ سورج نکلا ہے اور ابھی تک ہم نے نماز نہیں پڑھائی اور تھے بھی سوئے ہوئے معذور تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ کہا وہ بھی اس طرح کی آئے تھے اور اس طرح کی چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیتے لا اللہ کر سہا کہ ہم تو اٹھے ہوئے نہیں تھے یہ کوئی بات نہیں لیکن مومن آدمی گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے جس طرح پہاڑ اس کے اوپر گرا ہو یہ تصویر صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے اس لیے صحابہ بڑے پریشان ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی حلق نہ ہم تو برباد ہو گئے ہم تو گھاٹے میں پڑ گئے پریشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ آرڈر دیا کہا کہ اس وادی سے اس علاقے سے نکل جاؤ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے اس وادی سے باہر نکل کر نماز پڑھیں گے کیونکہ یہاں شیطان کا غلبہ ہے یہاں شیطان کا غلبہ ہے کہ صبح اٹھ کر ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکے تو بھائیو ماشاءاللہ اللہ جس گھر میں رہتے ہی بے نماز ہوں جس گھر میں رہنے والے بے نماز ہوں تو کیا وہاں شیطان کی حکومت ہوتی ہے یا ایمان کی حکومت ہوتی ہے گھر میں اگر چھوٹے سے لے کر بڑوں کو دیکھیں کہ ان کے اٹھنے کا ٹائم ہی چھ سات بجے ایسا گھر شیطان کا گھر شیطان کی حکمرانی انسان کتنی وہاں کیسٹیں لگا لے قرآن کی تلاوتیں لگا لے اور اچھی اچھی کیسٹیں کیوں نہ رکھی ہوں قرآن وہاں کیوں نہ پڑھا ہو لیکن جب اس گھر کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا نماز کے فرض کو پہچانا نہیں جاتا آپ اچھی طرح اپنے گھروں کو ٹٹول کر دیکھ لیں کہ وہ شیطانی گھر ہے اور شیطان کی وہاں حکمرانی ہے آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھروں کو جلانے کا حکم دیا ایسے گھروں کو جلانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا آپ نے فرمایا تھا نا کہ دل چاہتا ہے میں نے ارادہ کیا اگر عورتوں کا اور بچوں کا خوف نہ ہو کہ گھروں میں وہ بھی جل جائیں گے اور ان کا مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے خواتین کا اور بچوں کا اگر یہ خوف نہ ہو تو میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ کسی کو نماز کے لیے مقرر کروں اذان کہلواؤں اور خود ان گھروں میں جاؤں جو نماز میں نہیں آ رہے ہیں ان کو ان, ان سمیت گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں بہرحال صحابہ کے کو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ یہاں شیطان کا غلبہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اذان دو اقامت کہی فجر کی سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت کرائیں جب صحابہ کرام کی پریشانی کا پتہ چلا نا کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم تو ہلاک ہو گئے کیا بنا آج تو نماز یہ وقت سے نکل گئی تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ لئی التفریت فی النوم فن التفریت فی تو فل کہ اگر آدمی سویا رہتا ہے وقت نکل جائے نماز کا تو اس میں کوئی گناہ اور کسور اور کتا ہی نہیں ہے انام مت تو فلیہ خاضہ قسور اس آدمی کا ہے مجرم وہ بنتا ہے کہ جاگ بھی رہا ہو اور پھر نماز کا وقت نکل جائے نماز کا پورا وقت نکل جائے وہ مجرم ہے آپ نے فرمایا جو سو جائے یا بھول جائے جب بھی وہ اٹھے اور جب اس کو یاد آئے وہ نماز پڑھے وہی اس کا وقت ہے صحابہ کرام کو تسلی ہوئی بھائیو صحابہ کرام تو ایک نماز ان کی زندگی میں وہ اپنے وقت سے نکل گئی اور پریشان ہو گئے کیا ہمیں کبھی پریشانی ہوتی ہے ہماری اگر جماعت نکل جائے نماز نکل جائے تو کیا ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بن گئے بلکہ جان بوجھ کر بھائی ایک تو ہے نا سویا ہوا آدمی ہے جماعت گزر گئی اس کو پریشانی ہو کہ اب مجھے جماعت کا سواب نہیں ملے گا اجر اور ثواب کی قیمت کا اندازہ تو قیامت کے دن جب ترازو اللہ حضور جلال رکھیں گے نیکییں اور برائیوں کو تولا جائے گا پھر آدمی کو احساس ہوگا نا کہ ایک ایک نیکی جو اس سے ضائع ہو رہی ہے یہ اس کی بہت بڑی بدبختی بختی ہے یہ تو قیامت کے دن پھر اس کو یہ اس چیز کا اندازہ ہوگا لیکن بھائیوں اس کے اندر یہ افسوس تو ہو نا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ ہم نے کئی حضرات کو یہ بھی دیکھا ہے وہ تو شیطانی وسوسے سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نمازیوں سے اچھے ہیں اگر ان سے کہیں نا کہ بھائی آپ نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں تو فٹ ان کا پہلا جواب کیا ہوتا ہے دیکھیں ہیں نمازی نمازیوں سے اچھے ہیں کسی کو کہیں کہ بھائی آپ داڑھی رکھیں کہتے ہیں دیکھیں ہیں داڑھی والے بھائی آپ کو جو داڑھی والے گناہگار ہیں یہی نظر آتے آپ کوئی اچھے داڑی والے بھی دیکھ لیا کریں یہ شیطان نے ایسا چکر دیا ہے کہ چلو اگر ہمیں کوئی ایسا داڑھی والا نظر آ گیا جس نے آپ سے فراڈ کیا کبھی ہو سکتا ہے نا کسی نے داڑھی رکھی ہو کسی نے حج کیا ہو اور آپ پریشان ہو دیکھو جی دیکھیں ہیں حج کرنے والے اور دیکھیں ہیں داڑھی رکھنے والے یہ تو آپ کو نظر آ کہ آپ کا کوئی مسلمان اس نے فراڈ کر لیا آپ کے ساتھ لیکن آپ کو کوئی داڑھی والا اچھا نظر آتا ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آتے کیا ان میں بھی کوئی عیب ہے انہوں نے بھی داڑھی رکھی کیا آپ کو صحابہ کرام نظر نہیں آتے اگر کل کوئی آپ کو یہ کہتے کہ کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دو اس لیے دیکھے ہیں کلمہ پڑھنے والے کیوں بھائی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ داڑھی آپ اس لیے نہیں رکھتے کہ داڑھی والے دیکھے نماز آپ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ نے نمازی دیکھے یہ کرتے ہیں حج آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے حجی ایسے دیکھ لیے تو کیا آپ نے کوئی کلما پڑھنے والا برا نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور فراڈ بھی کر رہا اور دھوکہ بھی کر رہا ہو جھوٹ بھی بول رہا ہو تو کیا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یہ کلمہ کا قصور ہے بھائیو ذرا غور کرے نا یہ کلمہ کا قصور ہے نا اگر کوئی داڑھی رہ کر جھوٹ بولتا ہے آپ سے فراڈ کیا ہے تو وہ داڑھی کا قصور ہے اور وہ اس کے حج کا قصور ہے اس کی نمازوں کا قصور ہے اور کلمہ پڑھ کر جس نے جھوٹ بولا وہ اس کے کلمے کا قصور اگر آپ کی یہی سوچ ہے تو پھر تو ہم ایمان کو بھی چھوڑنا پڑے اسلام کو بھی خیر بات کہنا پڑے گا بھائیو اپنی سوچ کو صحیح بناؤ کہ نیکی وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ آپ کو اچھی لگے جب آپ کے سامنے آئے کئی بھائی ہم نے ایسے دیکھے ایک دفتر میں بیٹھنے والے افسر بات میں اللہ حضلال نے ان کو ان کی سوچ بدلی کہتے ہیں کہ میں جب دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا تو کوئی آدمی اگر درخواست لے کر آتا دفتر میں آتا اور اس نے داڑھی رکھی ہوتی نا مجھے بڑا غصہ چڑھتا اور میری کوشش ہوتی کہ اس کا کام نہ آئی ہو بڑی نفرت ہوتی تھی مجھے داڑی والے چہرے سے وہ کہتے ہیں جب اللہ حضلال نے مجھے ہدایت دے دی سیدھا راستہ دکھا دیا تو اب میں دیکھتا ہوں ایسے چہرے کو جس پہ سنت رسول ہوتی ہے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے بھائی ہونا بھی تو یہی چاہیے نا آدمی سے اگر گنا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ اعتراف ہو کہ یہ مجھ سے گنا ہو رہا ہے تو جب وہ دیکھے گا نمازی کو اس کو پیار آئے گا کہ ماشاءاللہ اللہ یہ نماز پڑھنے والا آدمی جب کسی دیکھے گا داڑی والے کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ ماشاءاللہ چلو یہ مجھے تو یہ توفیق نہیں ملی اور میں تو اس نیکی سے محروم ہوں اور اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں لیکن یہ آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اس نے اپنے چہرے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجایا ہوا ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر ایمان ہے کسی نیکی کو دیکھیں آپ خوش ہو جائیں کسی با پرد خاتون کو دیکھیں تو میرے بھائیوں دل میں خوشی محسوس ہو کہ یہ اللہ کے دین کا نفاذ ہے بڑی خوشی ہے بڑی خوشی ہے اور جب کسی بے پرد کو دیکھیں تو آدمی کے دل میں انتباس اور تلخی آنی چاہیے اس کو غصہ آنا چاہیے اگر اس کے دل میں کراہٹ اور غصہ نہیں آیا تو بھائی سمجھ لیں کہ ایک جو ذرہ بر ایمان ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے کبھی نہیں سنا آپ نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ دے اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھے وزالے کا عضاف یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے تو کیا بے پردگی ننگا چہرہ میک اپ کر کے بازار میں جانا مردوں آ, غیر محرم لوگوں کے پاس جانا گھر سے نکلنا کیا یہ گناہ نہیں؟ یہ گناہ ہے اور اس کو گناہ سمجھنا چاہیے جو شخص اس کو گناہ نہیں سمجھے گا اس کو پہچان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے کیوں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دی بھائی ایک بدعملی ہوتی ہے اور ایک اس بدعملی کو اچھا سمجھ لینا اور یہ ذہن بنا لینا کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے یہ کوئی حرج نہیں یہ اس سے بڑا جرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ استاطارت کہ جون سی عورت خوشبو لگاتی ہے میک اپ کر لیتی ہے پھر وہ باہر نکلتی ہے لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں فہیہ جانیہ تن فحیح جانیہ تن فحیہ جانیہ تین دفعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ہے بدکار عورت ہے کسی کی بیوی ہے بہن ہے بیٹی ہے بالکل خوشبو لگا کر ننگا سر ہے اور یہ برہنہ چہرہ ہے پورا میک اپ ہے اور پھر اور ماشاءاللہ جب انسان کے اندر غیرت نہ رہے برائی کا احساس ختم ہو جائے تو پھر نہ تو اس کو شرم دنیا سے آتی ہے اور نہ اللہ حضر جلال سے آتی ہے کئی دفعہ حیران ہوتی ہے کہ ہمارے نمازی بھائی دین دار وہ پیچھے بیٹی کو بٹھائے بے پرد بیوی کو بٹھائے بے پرد بہن کو بٹھائے بے پرد جا رہے یہ احساس ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے بھائیو گناہ کو گناہ سمجھیں اور نیکی کو نیکی سمجھ کر دل کو سکون پہنچائیں یہ ایمان کی علامت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی تفریق بتلائی لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک گناہ کر لیا پھر دوسرا گناہ کر لیا تیسرا گناہ کر لیا نا تو پھر آدمی کا خوف اتر جاتا ہے کیوں ایسے ہی ہوتا ہے نا بچے اگر پہلے دن کلاس میں آئے نا ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹیچر کتنا سخت ہوگا یہ جو استاد ہے یہ پتہ نہیں کتنا سخت ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پٹائی کر دے گا تو وہ سہمے ہوئے پریشان کلاس میں آ جاتے ہیں اور جب ایک دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ استاد جی تو خیر ہے شرارت کر بھی لیں تو کچھ نہیں کہتے اگر مذاق کر بھی لیں تو خاموش ہی رہتے ہیں ایک دفعہ دوسری دفعہ اس کی کو اتر جاتی ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے بھائیو جب مسلسل برائیوں میں انسان چلتا رہے تو اس کا ڈر اتر جاتا ہے صحابہرام ای تو ایک نماز لیٹ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئے اس لیے کہ دل ان کا روشن اور منور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا نوکت نق تن فی قلب تو ایک سیاہ داغ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے دوسرا گناہ کیا ہے ایک دوسرا داغ پڑ گیا تیسرا گناہ کیا ہے ایک تیسرا داغ پڑ گیا جب مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے استغفار کر کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے سیاہ داغ کو صاف نہیں کرواتا اگر تو آدمی نے گناہ کیا داغ پڑا اور پھر آدمی نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ حض جلال اس شا داغ کو صرف دھو ہی نہیں دیتے بلکہ اس کو نور میں نیکی میں بدل دیتے ہیں فولا اکیبدن اللہ سیات حسنات اور جب یہ مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے ایک نماز چھوڑی دوسری چھوڑی تیسری چھوڑی جھوٹ بھی بول لیا وعدہ خلافی بھی کر لی داڑھی بھی مونڈ لی اور گھر میں پردے کا انتظام بھی نہیں کیا گانے بھی سن لیے ٹی وی بھی, بھی رکھا ہوا ہے جب مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے اس کی نشانی کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے کیا کوئی آدمی کہے گا جی کہ میرا دل بھی سیاح ہو گیا آ? اس کی ایک علامت ہے آپ ہر بھائی اس سے پہچان لے گا کہ اس کا دل روشن اور منور ہے یا سیاہ ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا دل سیاہ اور اتنا گندا ہو جاتا ہے کل کو سے مجخ کہ جس طرح پرانا لوٹا جو الٹا ہو جائے لوٹا جس کو صاف نہ کیا جائے میل کچیل اور پانی کے فضلات جم جم کر جو کی کیفیت ہو جاتی ہے نا وہ دل کی کیفیت ہو جاتی ہے مسلسل گناہوں کی وجہ سے اور پھر وہ بھی کیا جاتا ہے کل کوز سے کہ جس طرح گندا روڑی کا لوٹا الٹا ہو جائے اب اگر اس کے اوپر پانی پڑتا رہے بارش پڑتی رہے تو کیا اندر سے صفائی ہوگی یہ تو الٹا ہو گیا بھائیو جب دل سیاہ ہو کر الٹا ہو جائے تو پھر قرآن کی آئے اللہ حضل جلال کے پاک کلام کی آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین انبیاء کے واقعات اور بزرگوں کے واقعات کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی بھائی قرآن کا حافظ ہوتا ہے اور بے نماز ہوتا ہے برا ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی اب کیا مانا اس کو ورنہ قرآن کے اندر تو وہ تاثیر ہے کہ ایک ایک آیت اگر سن لی جائے تو ایمان بڑھتا رہتا ہے بلکہ زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے زندگی بدل جاتی قرآن کی ایک ایک آیت یہ اثر رکھتی ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے اور مومنین کی صفات اللہ نے قرآن میں بتلائیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں نا فضاد ایمانا ان کے ایمان میں دل کی روشنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ایمان بڑھتا رہتا ہے لیکن یہ شخص ہے آپ اس کو کتنی آیتیں سنائیں اس کو واضح کرتے رہیں جب بیٹا بگڑ جاتا ہے تو باپ اس کے دوست اس کو کتنا سمجھائیں کتنے واقعات سناتے رہیں لیکن سے ماس نہیں کیوں اس لیے کہ دل سیاہ ہو گیا الٹا ہو گیا اور یہ ساری کی ساری آیات کی بارش قرآن و سنت کی روشنی یہ ساری اوپر سے گزر رہی ہے اندر تو جاتی نہیں اندر سے کیسے صفائی ہو جائے اس کی ایک نشانی بتلائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو وہ کیا نشانی ہے آپ نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا پھر لا یار ایفو ولا والا یون لا یارفو معروف ولا ان کی کہ پھر نہ تو وہ نیکی کو پہچانتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور نہ اس کو برائی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے جب آدمی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور گناہ کو برائی کو برائی نہ سمجھے تو سمجھ لیں کہ اس کا سارا دل سیاح ہو گیا ایمان کی روشنی ختم ہو گئی اور دل اس کا الٹا ہو گیا وہ ان لوگوں میں چلا گیا جن کے بارے میں اللہ حسل جلال نے فرمایا تھا ختم اللہ قلوبال اب سارے یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی کیا بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کے پردوں میں چھپ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں سنتے تھے سیرت کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ لوگ اتنا یہ قرآن کے اندر لذت اور اتنی کشش کہ وہ چھپ چھپ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے لیکن اس قرآن نے اور پھر آپ کے پڑھنے نے ان کے دلوں میں کوئی انقلاب پیدا کیا اور دوسری طرف دیکھیں فضیل بن عیاض جیسا فضیل بن عیاض جیسا ڈاکو وہ رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے سیڑھی چڑھ رہا ہے ایک مکان کی یہ رات کے اندھیرے میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا تھا یہ اب یہ تقسیم ہے یہ قسمت ہے نا کہ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ تو جنت بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آنسو بہاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی جنت اللہ کے ہاں جنت بنا لیتے ہیں اور کچھ بس یہ بدبخت رات کے اندھیرے کو گناہ کے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے کہ ہمیں کون دیکھے گا وہ جہنم بنا رہے ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت ہے یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے سیڑھیاں چڑھ رہا اور ایک اللہ کا بندہ تحجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا اس کے کان میں آواز پڑی اس کے کان میں آواز پڑی المیا لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحق کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ اللہ سے ڈر جائیں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ وحی سے وحی کے تابے ہو جائیں اللہ سے ڈر جائیں اب یہ آیت ایسے موقع پہ اس کے کانوں میں پڑی کہ کہنے لگا اے اللہ کیوں نہیں اب وقت آ ہے کیوں نہیں اب وقت آ ہے یہ اوپر کو چڑھنے والے قدم وہیں رک گئے واپس آ مسافر خانے میں رات گزارنے کے لیے کہ اب میں رات کدھر جاؤں وہاں دیکھا کہ عورتیں بچے لوگ مسافر خانے میں رات گزار رہے ہیں یہ بھی وہاں چلا گیا اب یہ اپنے کانوں سے سن رہا ہے جب اللہ حضل جلال نے کسی پہ اللہ کی رضا ہو جائے تو بھائی اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹھوکر ایسی لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی بدل لے یہ اپنے کانوں سے سن رہا ہے مسافر خانے میں بچے عورتیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ نکلو ابھی سفر شروع نہ کرو آپ کو پتہ نہیں کہ اس علاقے میں یہ فضیل بن یاز ڈاکو ہے لوٹ لے گا وہ بےچارے خوف کے مارے وہاں سے نکل نہیں رہے کہ روشنی ہو جائے گی سورج نکلے گا پھر سفر شروع کریں گے آپ کو نہیں پتا اس علاقے میں فضائل بن یاد ٹاکر ہے اپنے کانوں سے سن رہا لیکن قرآن کی اس آیت نے ایک چوٹ لگا دی تھی اس کے دل پہ اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے ظلم اور میری بربریت کی وجہ سے کتنی اللہ کی مخلوق پریشان ہے اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب اتنے لوگ دعوی دائر کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا یہ چوٹ لگ چکی تھی اور اللہ حضر جلال نے اس کو راستہ دکھانا تھا قسمت اچھی تھی تو بھائی وہ بڑا روتا ہے کہ میں اتنا گنگار ہوں اتنا ظالم ہوں اتنا برا انسان ہوں کہ چھوٹے بچے عورتیں لوگ اس طرح پریشان ہے بڑا روتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ حضلجلال سے ایک آہد کر لیتا ہے ایسی زندگی کو بدلتا ہے کہ پھر اس کی زندگی یا تو مدینہ کے اندر مشت نبی میں گزرتی ہے یا مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر گزرتی ہے اپنے دور کا بہت بڑا محدث بہت بڑا فقیر بڑا عابد اور زاہد جس کی عبادت کا اتنا چرچا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ میدان جہاد سے ایک خط لکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی انہوں نے بارہ مہینے سال کے بارہ مہینے تقسیم کیے ہوئے تھے بھائی ہماری تو یہ عادت ہے نا ہماری تو یہ زندگی ہے کہ جو دولت کمانے میں لگا ہوا ہے نا بس اس کے بارہ مہینے بلکہ چوبیس گھنٹے اگر اس کی سوچ ہے تو دنیا اور دنیا اور اگر کوئی علم پڑھنے پاڑ پڑھانے میں لگا ہوا ہے تو اس کے بارہ مہینے یا مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر عبداللہ بن مبارک بڑے مبارک آدمی تھے انہوں نے بارہ مہینے تقسیم کیے ہوئے کہ کچھ مہینے میں تو وہ کام کریں گے تجارت کریں کمائی کریں کچھ مہینوں میں یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو دین کا علم سکھائیں اور کچھ مہینوں میں وہ جہاد میں جائیں گے اور کچھ مہینے وہ حج کے لیے عمرے کے لیے عبادت کے لیے مشت نبوی اور بیت اللہ کے اندر گزارے ہیں. اس طرح ان کی زندگی میدان جہاد سے فضائل بن یاز کو خط لکھا اللہ اکبر ان کا لقب یہ پڑ گیا تھا عابد الحرا مین یہی فضائل بن یاز جو تھا نا ڈاکو جو ڈاکو تھا پہلے کیا اس کا نام پڑا عابد الحرارا مین کہ بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبی کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے والا عبداللہ بن مبارک نے خط لکھا یا عبد الحرمین اب سر لعلمت کا فی عبادت تلاب او من کا یخذب یو خسدو ونحورنا ہو بے ہی اے حرمین میں رہ کر عبادت کرنے والے اگر تو جان لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو, تو سمجھ لے کہ عبادت میں کھیل رہا ہے اگر تو اللہ کے خوف سے اپنے رخساروں کو آنسو کے ساتھ رنگ رہا ہے بھگو رہا ہے تو ہم اپنے سینے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے خون سے رنگین کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں بھائیو قرآن کی تو ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی اب ہم درس بھی سنتے ہیں خطبے بھی سنتے ہیں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں تلاوت بھی سنتے ہیں اور گاڑیوں میں ہم نے یہ قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں بھی رکھی ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی نہیں بدلتی ہماری زندگی نہیں بدلتی گناہ کو گناہ سمجھو اور نیکی کو نیکی سمجھو نیکی کرو تو خوشی محسوس ہو اور گناہ سامنے آئے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پریشانی لگ جائے پریشانی لگ جائے استراب آ جائے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا جب تک اللہ حضر جلال سے اس گناہ کے سیاد داغ کو سفید نہ کروا لے چین نہ آئے کہ کہیں علاق نہ ہو جاؤں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے بھائیو جب ایسی زندگی انسان کی گزرے کہ نیکی میں اس کو اچھائی اور خوشی محسوس ہو گناہ سے اس کو نفرت ہو نیکی میں زندگی گزارے تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اس کی انفرادی زندگی بھی اچھی بن جاتی ہے اور اس کی اجتماعی زندگی میں بھی پھر اللہ حضر جلال کی طرف سے عذاب نہیں آتے یہ جو ہماری اس وقت کیفیت ہے نا عام طور پر ہر بھائی کہتا ہے جی آج کل تو پتہ نہیں دو فیصد ہی صحیح ہوں گے ورنہ سارے ہی بیمار ہیں بھائی کیوں بیمار ہیں کیوں بیمار ہیں جب معاشرہ نیکی پہ چل رہا ہو تو پھر تو جیسا کہ سیرت النبی کے واقعات میں ہے کہ ڈاکٹر آتا ہے کئی کئی مہینے بیٹھ کر شہر سے چلا جاتا ہے اس کو بیمار ہی نہیں ملتے علاج کروانے کے لیے وجہ کیا تھی سکون ہے زندگی آدمی کم کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا کیوں بھائی آدمی اگر کم کھانا کھا لینا تو پھر بیمار نہیں ہوتا زیادہ کھانے کی وجہ سے بد ازمی ہوتی ہے کیا کبھی کسی کو ایزا ہوا کہ اس نے کم کھایا تھا؟ کہ اس نے کم کھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کم کھانا یہ کم کھانا آپ کی تعلیم تھی اور پھر رات کو جلدی سو جانا اور نیند بھی بڑی ماشاءاللہ سکون کی نیند رات کو جلدی سو جائیں صبح جلدی اٹھیں اور پھر گناہوں کی وجہ سے کوئی خوف نہیں کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے ادھر سے چوری کر لی ہے ادھر سے گناہ کر لیا وہاں جھوٹ بولا تھا وہاں فراڈ کر لیا ہے اب ادھر سے پتہ چل جائے گا ادھر سے پتہ چل جائے گا کیا بن جائے گا آخرت کو کیا بن اس فکر کے اندر لوگوں میں اتنی اٹینشن کہ خوف اور ہر وقت ان کی نفسیاتی طور پر مروبیت کسی انسان کو سکون نہیں ہے بھوک کا خوف امن اور سلامتی کا خوف بھائیو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو فلاں حیات ہم اس کو دنیا کی زندگی بڑی اچھی دیں گے پاکیزہ زندگی بڑی اچھی زندگی سکون والی زندگی والا نجزی اجرا ہوں بےحسن ماکان یا ملون اور قیامت کے دن بھی ان کی نیکیوں سے بڑھ کر ان کو اجرا اور عطا کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے آمین واخر ونانا الحمد للہ ربراء الما بار